بسم الرحمن صرحمن ورحم اللہ صحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سکنے میں مجھے تمام ارامی کا کو شما سلام عرض کرتا ہوں فکر الحمد سلسلہ درخت جو ہے نمبر باب سلام درخت نمبر اٹھارہ پیج نمبر فورٹی فور چوالیس اور سطح نمبر گیارہ سے آبوں کے خدمت میں یہ دراص پیش حجمت ہے اس میں نیت کی مختلف صورتیں بیان فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارا نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن نیت جو ہے کل اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا تھا اب مختلف سنتوں کے نوافلات کے واجبات کی قضا ادا ان کی نیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور نیت مختلف نیتیں کس طرح کریں گے تو حضرت شاہ شعل حلمارے ہیں و یم بغی انتخلا فلاحاجرتی لازم ہے سداوار ہے کہ آپ وقتِ نماز میں روزانہ کی وقتی نماز میں آپ جو ہے لفظ ادا اس کے اندر ذکر کرے جیسے ہم صبح نماز پڑھتے ہیں تو وسلی فرض و صبح ادا ان و جو اس میں لفظ ادا یعنی لفظ ادا ذکر کریں حاضر نماز میں روزانہ کی وقتِ نماز میں جو قضا کی نماز نو لفظ ادان اس میں ذکر کریں وہ حلفاطتی اور فوج شدہ قضا شدہ نمازوں میں جو مثلا کل کے آپ کو کوئی نماز قضا ہو جو آج آپ نے پڑھنا ہے تو اس میں جو قضا یا ہاں کئی مہینوں پہلے کا قضا ہو کوئی بھی قضا نماز ہو جو آپ نے وقت پر نہیں پڑھ سکا تو اس میں جو ہے اس کے نیاز میں آپ نے قزا ان کا لفظ اضافہ کرنا ہے وہ ففاظت عتی فوج شدہ نمازوں میں لفظ قزا ان کا اضافہ کرنا ہے اس میں قذان بولنا ہے ادان کی جگہ پر لفظ ادان کی جگہ پر بولنا ہے پھر آپ فرماتے ہیں یعنی عام طرقہ یہی ہے نیت کرنے کا تو ہم فرض کرو صبح کی نماز ادان پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں وسلی فرض و صبح ادا ان وجوب ہی قبط اللہ اگر یہی نماز کل کا آپ نے آج قضا پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں اصلی فرض صبح قضا ان لے جو بھی ہے قبض اللہ یوں پڑھیں پھر شاشر حلمتیں ویسو بلاس اس کو الٹا پڑھنا بھی صحیح ہے مطلب کہ آج صبح کی وہ آج کے روزانہ کی نماز میں آپ یوں پڑھیں اصلی فرض صبح ہاں جی ہاں قضا نہیں آج کی نماز سے ابھی ابھی صبح کی نماز آپ نے پڑھنا ہے ہاں ابھی سورج بھی تو لو نہیں تو وہاں آپ پڑھیں قضا ان لِ وجوب قلم اللہ اور آپ کی کل کی قضا کی نماز آج آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ جو ہے اسل فرض صحا ان لِ وجوب قلم طلّہ پڑھیں یہ بھی صحیح ہے تو پھر یہ کیسے صحیح ہو گیا تو صحیح اصل میں یہ ہے کہ لفظ قضا ادا کا تو ایک ہی معنی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ذمہ بری کرنا ادا کرنا ہے ایک معنی اس کا یہ ہے ایک معنی جو ہے ملغن ادا کرنا کسی بھی چیز کا ادا کرنا ذمہ باری کرنے کے ایک وقت کے اندر کسی کام کے کرنے کو ادا بولتے ہیں صرف عام تو پر نماز میں یہی یہ ہوتی ہے وقت کے اندر ادا کرنا یہ معنی تو ابھی نماز میں ہم نے جو ہے پڑھنے تو مطلب کہ ابھی اگر ہم روزانہ کی نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں ادان اس کا مطلب یہ کہ میں اس عبادت کو وقت کے اندر ادا کرا ہوں اس کو میں ذمہ باری کر رہا ہوں اپنے آپ کی یہ معنی لیں گے اور قضا کا معنی بھی یہی ہے پورا کرنا کسی چیز کو ہاں قضا حاجت جو ہوتے ہیں جیسے حاجت پر نہ کرنے کی کی تو اس میں جو ہیں حاجتوں کو بنا انتقض حاجات نہ خدا یا ہمارے حاجتوں کو پورا کریں اسی لفظ سے تو یہاں پر پورا کرنے کے معنی میں ذمہ داری ادا کرنے معنی میں عہدہ اپنے ان معنیوں میں لے لیں تو ایک وسیع محفوظ میں بن جاتی ہیں اس لحاظ سے پھر یہاں پر الٹا پڑھنے صحیح ہو جائے گا یعنی پھر توسلی فرض صبح قاضان اللہ یعنی علّہ صبح کی فرض نماز جو میرے ذمہ ہے اس کو میں پورا کر رہا ہوں پھر یہ معنیٰ ہو جائے گا پھر اس میں کل کا نماز آج پڑھ رہا ہوں وہ والا معنی نہیں لیں گے وہ معنی بھی ہے لیکن ادا کا نماز میں ذمہ بری کرنے والے معنی ہے. وہ معنیٰ ہو جائے گا تو اس لحاظ سے نے فرمایا دونوں طرح سے پڑھنا صحیح ہے لیکن تاہم ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی وہ یہ ہیں کہ جو روزانہ کی نماز کے لیے ہم اذان کے لفظ پڑھتے ہیں اور کل پہ سابقہ فوجدہ نماز کے لئے قذان کی نماز پڑھتے ہیں لفظ پڑھتے ہیں تو یہی طرح صحیح ہے اسی طرح وہ تاکہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو تاہم شاشرین فکر میں جو گنجائش ہے اس سے ہمیں ہمارے ذہن میں ذہن کو تھوڑا سا کبھی اگر غلطی سے لفظ اذان جب قزان پڑھ لیا تو مسئلہ آپ کی نماز باطل نیہ نماز صحیح بات کو ذہن میں ڈالنے کے لیے نے یہ فرمایا لہٰذرما وہ یس بلاس بلاس بھی صحیح ہے فرمائے اب آگے فرماتے ہیں وفی غیر الفرائض فرض نمازوں کی نیت تو آپ کو بتا دیا فرماتے ہیں غیر فرائض میں آپ کو مسا روزانہ کے جو سنت نمازیں ہیں ہاں جی ان کی نیتیں آپ فرما رہے ہیں وفیر غیر الفرض جو فرض نمازیں ہیں. غیر فرائض میں پانچ پانچ بعد کی فرض نمازوں کے علاوہ جو سنتیں ہیں نوافلات ہیں ان میں نیت کس طرح کریں فرما ان میں نیت یوں کریں یم بغیر سزاوار ہیں مناسب آپ کو چاہے اچھا یہ کہ نیت کریں بحاظِ سورہ اس شکل میں ان الفاظ میں اب آپ کو مختلف جو ہے روزانہ پڑھی جانے والی سنتوں کے نیت پر بتا رہے ہیں <تصفح> آپ کو پتہ ہے ظہر کی <تصفح> ہر نماز سے پہلے آپ نے چار اقدار نماز سنت پڑھنا ہے پھر فرش زور کا فرش پڑھنا پھر فرش کے بعد دو رکعت پھر چار اکت سنت پڑھنا ہے لیکن فرش سے پہلے جو چار اکد پڑھیں گے وہ چار اکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں گے اور آخری جو دو رکھات چار اکت ہے وہ دو دو رکعت پہ سلام بھیلیں گے تو حساب سے نیت بھرا ہو جائے گا الز نیت فرمارے ہیں پہلے جس کو ہم ظہر کا اربا بولتے ہیں اس کی نیت وسلی سنت ظہری وسلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں سنت ظہر ظہر کی سنت اربا ارکاتن اربہ چار اکاتن رکاتن یعنی میں چار ظہر کی چار رکعت سنت پڑھ لیتا ہوں پھر آخری ایسا عبادت اضاف کریں گے قربہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا جو ہیں اس میں اربہ رکعت آ گیا یعنی اسلِ سنت ظہر اربر یہ ظہر کا وہی چار جو فرض سے پہلے پڑ جاتی اور رکتین یعنی اسلِ سنت ظہر رکتین یا دو رکعت پڑھتا ہوں یعنی یہ اسی اربا کی جگہ پر رکاتین پڑیں گے اربہ ارکعت کی جگہ پر رکاتین پڑیں گے یعنی اسلی یہ بات والے جو چار رکعت پڑھتے ہیں اس کی نیت ہی ہے اسلی سنت ظہر میں ظہر کی سنت پڑھتا ہوں رکتین خرف صلی اللہ اللہ دو رکعت ہاں اللہ کی رضا حاصل کریں بعد والا جو چار رکعت تھے اس کو اس نیت سے پڑھیں گے کیونکہ رقع تے ان کے معنی دو رکھا تھے عربہ رکعت چار رقط کے معنی میں عربی میں چار کو عربہ اب اسی طرح عصر میں آپ پڑھیں گے وسلِِ سنت العصر یوں پڑھیں اوال عصر یا عصر کا لفظ اضافہ کریں اویل معربی یا معرب کا لفظ ابل عشاء یا عشاء کا لفظ یا صبح کا لفظ آخر میں قبض اللہ ان یعنی ساری نیتوں کو آپ ایک شکل میں بتا رہے ہیں باقی نیتوں کا صرف زور میں عربہ آئے گا میں نیت یوں پڑھیں گے وسلِ سنتل عصری ہاں پھر رغتِ نِق عمت یوں پڑھیں گے پھر میں وسلی سنتل ال معروی اللہ میں معروی کی سنت پڑتا ہوں اللہ پھر اُسلِ سنتل عائشۂ رگتِ نقط اللہ وسلِ سنتل ال صبح رغتِ نقب اللہ اس طرح آپ سارے نمازوں کو پڑھیں گے حضرت شاہ سین نے اقتصاد کے لیے اس میں سب کو ایک ہی نیت میں ڈال دیا ہم نے فرمایا جائے اسلّی میں نماز پڑھتا ہوں زہر کی سنت چار رقد اور یا رکھتے دو رقد اب الاصر یا عصر کی سنت دو رکت اولمعرب یا عرب کے سنت دو رکت اولعشاء عشاء کے دو رکت کے دو رکت قبط اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اب ویسے تعداد آپ یاد ہے ہاں ظہر میں کل آر رقع ہیں البتہ اب ابھی بعد میں آ جائے گا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو آڑ رکعت سنتیں ہیں آپ آٹھ کے آٹھ کو فرش سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ کے آٹھ کو کے بعد بھی لیکن ہمارا عام طرقہ یہی ہے چار رکعت جو اروا کے نام سے پڑھتے ہیں فرض سے پہلے پڑھتے ہیں باقی چار رکعت جو دو دو رکعت پہ پڑھتے ہیں وہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں یہ تینوں طرقہ صحیح ہے ظہر میں اور ان میں سے اروا کے اہمیت زیادہ اروا کو سنت راتبہ معقدہ کہاں ہے زیادہ تاقد سنت وسیع سنت راتبہ یہ آٹھ ہیں جو اروا کے نام سے زیادہ تاقد عصر میں آپ کو پتہ ہے آر رقت پڑھتے ہیں سنت ہے اس میں بھی پہلے چار رقم زیادہ تاکیدی پہلو رکھتے ہیں اس کو سنت راتوی وئی موقعہ قائم زیادہ تاکید پہلو رکھتے ہیں اور آپ آر کے آج سنت نہیں پڑھ سکتے آپ چار رقط سنت پڑھ کے پھر فرض پڑھ لیں لیکن عصر کی تمام سنتیں فرض سے پہلے پڑھنا ہے اس میں بعد میں کوئی سنت نہیں ہے اس کے فرض کے بعد سنت نوافل پڑھنا مخروع ہے البتہ قضا نوازیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کا تو وہ چار رکھا تھے آپ کو بتائے چاہے دو دو رکعت پہ سلام پھیریں گے اور سلی سنت المعرف رکھتے ہیں رلا کر کے عشاء کا دو رکھا تھے بیٹھ کر پڑھیں گے ہاں جی دو ہی رکھا تھے پھر باقی ہوئی تیر بعد میں پڑھیں گے صبح کا بھی فرض نماز صبح کی سنت بھی فرض نماز سے پہلے ہی پڑھنے ہیں بعد میں نہیں پڑھنا وہ بھی دو رکھا تھے صبح سنت دو ہی رکھا تھا سنت بھی دو رکھا تھے فرض بھی دو رکھا سفرماتے وحد تحجد یہ تحجر میں شاید فرماتے ہیں یوں نعاد کریں اسلِ رکتِ نے اللہ یوں نعیت کریں اسلیہ تحجر و تحجر میں وسلِ نماز پڑھتا ہوں دو رکت تحجد کے توبر پر اللہ اللہ کے لزا حاصل کرنے کے لیے وہ فی جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں ہم لوگ ویسے وطر کا اصل ٹائم جو ہے نا وہ تحجد کے بھی آر رکت کے بات ہے آخر میں پڑھنا لیکن امیر کا نے بھی فرمایا اپنے کتابوں میں اور یہ جو لوگ تحجد کو نہیں اٹھ سکتے ہیں تو وہ رات کو سونے سے پہلے آپ جب چاہیں عشاء کے سنت کے قورآ بعد پڑھیں یا سونے سے پہلے جب چاہیں وطر کم از کم پڑھ لیں عادی میں جو شاید وطر کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو اس کو تحج گزاروں کے فریس میں اس کا نام آئے گا تاج گزاروں میں وہ شامل ہوگا اس لیے اس کی فضیلہ ثواب بہت زیادہ لکھا ہے ترمائیں وہ الوطر وطر میں نیت جو ہے وہ تین رقط ہے یوں نیت کریں گے وطر میں وسلی صلاط الوطر میں نیت نماز پڑھتا ہوں وطر کی نماز سلا سال قاتین سلاط یعنی تین رقع تین اللہ افشنگ وطر کی نماز آپ جو ہیں دو طرقے سے پڑھ سکتے تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھیں تین رکعت معرب کی طرح یہ بھی صحیح ہے پھر تو یہی نیت ہے اسلی صلاۃ الوطری صلاثہ ارقعۃ القلاََ یا اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکعت پہلے دو رکعت الگ پڑھیں اس کی نیت شفا ہے اس کو وسلی ہاں جی صلا شف آئی رکتِن قبط اللّہ کر کے پڑھیں پھر سلام پھیریں پھر ایک رکعت الگ سے ہوئے کا پڑیں پھر اس کی نیت یوں کریں جو یہاں آیا آپ کے او رقطََََََََََََََََََ قرط اللہ يا ميں ايک ركت پڑھتا ہوں تو یہ بھى ہے اگر آپ نے شبہ وطر كے پہلے دو رکعت كو شفہ کے نام سے الگ پڑھيں اور وطر کو الگ سے ایک رکعت پڑھیں تو اس كى نيت يہى ہے وصى صلا وطر رقعت قرطل اللہ ميں وطر كى نماز پڑھتا ہوں ایک رکعت اللہ كى رضا کے ليے پھر وہ آپ نے ایک رکعت كو الگ پڑھيں دو كو الگ پڑھيں تو یہ نيت ہے تينوں کو ایک ساتھ نیت كے ساتھ پڑھ سكتے ہيں ہم ہمار آداد يہيں تو پھر یہ پہلے والے نیت ہے وسلِ صلاطن اتنی صلاحثہ رقع قبطََ اللہ پڑھیں گے اور پھر نوافل اس کے علاوہ دوسرے نافی نمازوں میں نیت یوں کریں گے وسلمِ رقطینی میں نماز پڑھتا ہوں دو رکعت نافلۃ نافلہ کے طور پر پھر آخر میں قربۃ اللہ پڑھیں گے یا ناف او شاہ یا شفحاء کے طور پر اللہ یہ ہاں؟ اللّہ آپ کی مرضی ہے تن پڑھو شاہ عن پڑھو ہاں یہ نے فرص کے ساتھ اضافی عمل کا جوڑنا اس معنی میں تو عام طور پر نافلہ کا لفظ زیادہ ہے لیکن شفا کا لفظ بھی استعمال کا ساتھ ہیں لفظ نافلہ کی جگہ پر دونوں کا معنی ایک ہے وَإِن ان لمطلا باغ اس ایسے فرماتی ہیں جو نمازوں میں ہم نے اوپر پتا سنت آیا زور کی نماز میں سنتَََ اصل میں سنت صبح سنت زور آیا تاجد میں تاجن آیا وطر میں لفظ وطر آیا تو یہ الفاظ نہ بھی کہیں تو بھی صحیح فرماتے ہیں فجو دقل اگر آپ نہ پڑھیں ہاں جی سنتن کا لفظ ظور میں وسلِ سنت تو زور نہ پڑھیں اصل رکھتے ہیں ڈائریکٹ پڑھیں اور تحجن کا لفظ نہ پڑھیں اور ویتران کا لفظ نہ پڑھیں اور نافلۃ کا لفظ اور شفاً یہ الفاظ نہ پڑھیں بلکہ نیت کو شاد کر کے یوں پڑھیں کہوں کریں اسل رکھتے ہیں نی قرب مثلاً میں دو رکعت پڑھتا ہوں اللہ کی قرب کریں اس طرح مثلاً ہر سنت نمازوں کو اس طرح پڑھیں جتنا رکت پورا کر لیں پھر اسی طرح پورا کریں ہاں دو رکت ہو تو اسلِ رکعتیں قربت اللہ پڑھیں تین رکعتیں تو جیسے بھی تین میں وسلی صلاح رکاتن قربت اللہ پڑھیں اور زور کے اربہ میں پڑھیں اصلی اربار قاتن قربت اللّہ پڑھیں تو بھی لابا سبھی کوئی حرج نہیں ہے ہاں جی اس طرح سے آپ نیت کر سکتے ہیں لیکن لاکن نہ افضل ہو لیکن معین کرنا افضل ہے کیا مطلب ہے جس طرح اوپر جو نیت ہم لوگ عام جو کر رہے ہیں اُسلِ سنت ظہر ارو رکاتر تر لفظ سنت اس میں داخل کریں ہاں وطر میں اصلی صلاطل وطر رگتََََََََََََََ قبض لفظ وطر کو شامل کر کے پڑھیں تحجن میں اصلِ ہاں جی؟ رکتِ نِ تجنق اللہ یا اسلِ صلاط تحج رقت نقط اللہ اس طرح لفظ تحجت کو میں اضافہ کریں باقی نفلی نمازوں میں وسلی ہاں جہاں رکتِ نََََََََََ اللہ يا وسل صلاط نفلِ ركتع نبط اللہ اس طرح پڑھيں تو یہ افضل ہے خب جب یہ افضل ہے تو افضل والا کام کرنا چاہيے ٹھيک ہے نا جى جن میں گنجائش ہو وہ بھی بتا دیتے ہیں گنجائش بتانے كے فائدہ يہ ہوتى ہے تعلیم بيچارے لوگ ان کو یہ نہيں آتے آسان ہو جاتی ہیں ہے نا كسى لفظ شفعن بولنا نہیں آ رہا تو اصل رکھتے نقبۃ اللّہ پڑھ لے تو اس کا آسان ہو جائے گا کسی کے اللہ افض بولنا مشکل ہوگا اس کے لیے وہ نہیں بولا اب صرف رکھاتاً نہ رکھتے انسلاء رکھات آسانی کے لیے شریعت نے ہمیں سہولت دیا ہے ورنہ جب آئین افضل ہے سنتن و تر نفلاََ تو اس کو پڑھنا چاہیے تو آج کے بعد اس پر اتوا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیع طافرما آمین